ادنا خدمت اللہ تعالی میری اور آپ سب کی نماز جاندار بنائیں شاندار بنائیں ایسی نماز نصیب فرمائیں جو قبول ہو اور ایسی نہ ہو کہ گندے کپڑے کی طرح واپس ہمارے منہ پر مار دی جائے تھوڑا سا سوچیں نماز کے بغیر ایمان کا سلامت رہنا بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں نماز کی توفیق بخشی ہے بے نمازی کا کچھ پتہ نہیں کہ مسلمان رہتا ہے یا نہیں ہمیں نماز نصیب ہوئی اس پر ہمیشہ شکر ادا کیا کریں ہر نماز کے بعد باقاعدہ احسان مان کر شکر مگر ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے اور ہمیشہ ہونی چاہیے کہ ہماری نماز حقیقی نماز بن جائے نماز کیا ہے شہن شاہ اعظم مالک الملک کے دربار میں حاضری رب العالمین سے باتیں اور مناجات اور ایک روحانی سفر کیا ہماری نماز میں حاضری اور حضوری ہے کیا اس میں بات چیت کا تبادلہ ہوتا ہے یعنی ہم بولیں اور وہ جواب ارشاد فرمائیں ہم مانگیں اور وہ قبولیت کا حکم صادر فرمائیں کیا ہم کبھی اپنی نماز میں زمین سے اوپر اٹھے ہیں نہیں اٹھتے تو پھر نماز معراج کیسے ہو گئی معراج میں تو عروج ہوتا ہے یعنی بلندی کا سفر اونچی پرواز نماز سب سے بڑی عبادت ہے اور عبادت وہ ہوتی ہے جو روح سے ہو دل سے ہو جسم سے ہو جان سے ہو یعنی پوری غلامی پکی غلامی اگر ہمیں نماز میں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہم نے کیا پڑھا کیا کہا کیا سنا اور کیا مانگا تو پھر ہماری نماز نماز کیسے بنے گی تھوڑا سا سوچیں کہ ہم اگر بے توجہی والی نماز پڑھیں گے تب بھی وہی وقت لگے گا اور اگر توجہ سے پڑھیں گے تب بھی اتنا ہی وقت لگے گا نماز ہمیں اس لیے دی گئی کہ یہ ہماری سب سے اہم ضرورت ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری ضرورت ہے اللہ تعالی الغنی ہیں المغنی ہیں الصمد ہیں بے نیاز غنی بادشاہ کسی کی عبادت کے بالکل محتاج اور ضرورت مند نہیں جب ہم انسان ظلوم ہیں بڑے ظالم جہول ہیں بڑے جاہل ضعیف ہیں بہت کمزور عجول ہیں بہت جلد باز قطور ہیں تنگ دل حلو ہیں بے حوصلہ ہم ایک پانی کے قطرے اور مٹی سے بنے ہیں ہم جسم کے اندھیروں میں قید ہم خواہشات کے کنویں میں بند ہیں ہمیں ضرورت ہے علم کی روشنی کی طاقت کی حوصلے کی مضبوطی کی نور کی اور آزادی کی یہ سب کچھ نماز سے ملتا ہے صرف یہی کچھ نہیں بہت کچھ ملتا ہے نماز ہمارے تمام مسائل کا حل ہے وہ دنیا کے مسائل ہوں یا آخرت کے نماز کے بغیر ہم انسان نہیں بن سکتے نماز کے بغیر ہم حقیقی مسلمان نہیں بن سکتے نماز کے بغیر ہم با نہیں بن سکتے نماز کے بغیر ہم متقی نہیں بن سکتے نماز کے بغیر ہم اندھیروں سے نہیں نکل سکتے نماز کے بغیر ہم قبر اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے نماز کے بغیر ہم سکون نہیں پا سکتے اطمینان نہیں پا سکتے پاکیزہ رزق نہیں پا سکتے نماز کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق حاصل نہیں کر سکتے نماز کے بغیر ہم اس دنیا سے خوش و خرم آخرت کی طرف نہیں جا سکتے نماز ہماری ضرورت ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی ضرورت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ انہوں نے ہماری یہ ضرورت پوری فرمائی ہمیں پانچ وقت کی فرض نماز جمعہ اور عیدین کا پرنور اجتماع اور وطر کی عزت والی نماز عطا فرمائی اور چوبیس گھنٹے ہمارے لیے نماز اور سجدے کا دروازہ کھلا رکھا سوائے چند منٹ کے یہ چند منٹ چھوڑ کر باقی ہم جب چاہیں نماز کے براق پر سوار ہو کر باغا الہی میں حاضر ہو سکتے ہیں ان سے جی بھر کر باتیں کر سکتے ہیں ان کا محبت بھرا جواب پا سکتے ہیں ان سے اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں اور ان کے بہت ہی قرب کا مقام سجدے میں حاصل کر سکتے ہیں اس لیے ہر مسلمان اپنی نماز کو حقیقی نماز بنانے کی فکر کرے دعا کرے محنت کرے